احمدیت زندہ بار زندہ باد زندہ باد احمد زندہ باد احمد زندہ باد احمد زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیا زندہ باد احمدیا زندہ باد احمدیا زندہ باد زندہ باد آج چراغا ہر گھر میں ہے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 احمدی زندہ باد احمدی یا زندہ باد احمدی یا زندہ باد پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھا दो۔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 احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ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 سوج دب تل مینونا سیم ہُوی بو مین سری سجو غَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى السَّاقِ اَسْتَغْلظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُطُورِهِ جَبَّ الزَّرْعَ عَلَى ظِهِرِهِ مُلْكُ فَضْ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مر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 سامعن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو احمدیہ کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان صفی راج پور پروگرام ریڈیو احمدیہ ہم آپ کی خدمت میں ہر ہفتے اور اتوار کے شب لے کر حاضر ہوتے ہیں ہفتے کو پیش کیا جانے والا پروگرام شب 9 سے 11 بجے تک عربی اور بنگلہ زبانوں میں پیش کیا جاتا ہے جبکہ اتوار کے روز 8 بجے شب ہماری براہ راست نشریات اردو میں شروع ہوتی ہیں جو کہ جاری رہتی ہیں شب بارہ بجے تک پروگرام کے پہلے حصے میں ہم آپ کی خدمت میں براہ راست اپنا پروگرام پیش کیا کرتے ہیں جبکہ آخری گھنٹے میں ہم آپ کی خدمت میں حضور انور حضرت مرزا مسور احمد صاحب خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کے تازہ ترین خطبۂ جمعہ کی ریکارڈنگ لے کر حاضر ہوتے ہیں سامن ریڈیو احمدیہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے احمدیہ مسلم جماعت کی پیشکش ہے اس پروگرام کا مقصد بڑا آسان ہے وہ یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زبان میں اپنا موقف آپ کے سامنے رکھیں اردو زبان میں ریڈیو احمدیہ پیش کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وطن عزیز میں تو ہمیں یہ سہولت میسر نہیں کہ ہم اپنا موقف آپ کے سامنے رکھیں مگر یہاں اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں یہ موقع میسر ہے کہ ہم احمدیہ مسلم جماعت کا موقف اپنے سننے والوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں پروگرام کا فارمیٹ بڑا آسان اور سادہ ہوتا ہے وہ تک کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم اپنے سٹوڈیوز میں جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے مختلف اکابرین اور علماء کو مدعو کرتے ہیں ان سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی ایک موضوع پر جماعت احمدیہ کا موقع ہمارے سامعین کے سامنے رکھیں اس کے بعد سامعین ہم آپ کو بھرپور موقع فراہم کرتے ہیں کہ آپ اپنے سوال کے ذریعے ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیں یعنی یہ پروگرام یک طرفہ نہیں ہوتا بلکہ اس میں آپ کی شمولیت کا بھی خیال رکھا جاتا ہے آپ کو بھرپور موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال آئے کسی چیز کی وضاحت طلب کرنی ہو تو آپ اسٹوڈیوز میں براہ راست فون کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ آپ کے سامنے مختلف نو مضامین لے کر حاضر ہوتا ہے اور ہمارے مختلف علماء جب آپ کے سامنے آتے ہیں تو کبھی فکری مسائل پہ گفتگو کرتے ہیں کبھی سیرت آ حضور صلی اللہ علیہ ول وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے اسی طرح اثر حاضر میں مغرب میں بالخصوص اسلام کو جو مسائل درپیش ہیں یا جو مسائل اور کوششیں جماعت احمدیہ حقیقی اسلام کی ترویج کے لیے کر رہی ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے سامعین اسی طرح سے ایک پروگرام ہیں جس میں ہم صداقت سیدنا حضرت مسیح معود علیہ صلاح وسلام کی بابت بات کیا کرتے ہیں اور ایک اور پروگرام جس میں ہم آپ کے سامنے ان روحانی خزائن کا ذکر کرتے ہیں جو آنے والے مہدی اور مسیح نے زمانے میں لٹانے تھے ان روحانی خزائن جن کا ہم ذکر کیا کرتے ہیں اس سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے کہ وہ عظیم الشان تصنیفات جو سیدنا حضرت بانیِ سلسلہ علی احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح محود و مہدی محود علیہ وسلام نے اس زمانے کو دیں ان دلائل ان براہین کا ذات تذکرہ اور ذکر کیا جاتا ہے یہ پروگرام جب ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں تو عموماً ہمارے ساتھ مکرم و محترم مصباح بلو صاحب پروگرام میں مہمان ہوتے ہیں اور اسی طرح سے اسونت سلیمان صاحب بھی آج بھی یہی دو حضرات ریڈیو کے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں انہیں خوش آمدید کہیں گے مصباح صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ و اسمن سلیمان صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام و رحمتہ اللہ صاحب صاحب تو سامد پروگرام کو شروع کرتے ہیں آج تھوڑا سا پروگرام کی شروعات میں تھوڑی سی تکنیک تکنیکی مشکلات تھیں جس کی وجہ سے پندرہ سے بیس منٹ ہم آلریڈی کہہ سکتے ہیں کہ پروگرام میں پیچھے ہیں لیکن اس وقت کو کور کریں گے براہ راست مصباح بلو صاحب کی طرف چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آج کیا موضوع ہے یا اسمن سلیمان صاحب آپ بتائیے کہ ہمارے سامعین کے لیے آج کون سا موضوع ہے جی عزب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زاک اللہ صفی صاحب آپ نے تعارف کرایا آ, ہمارا ریڈیو احمدیہ کا مقصد کہ جس طرح مختلف موضوعات پر پروگرام ہوتے ہیں <coughs> یہ پروگرام جو ہے وہ حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی تحریرات پر ہوتا ہے <coughs> اور ہم <coughs> اس پروگرام میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک کسی ایک کتاب پر گفتگو کی جائے اس کے جو بنیادی مضامین ہیں وہ بتا دیا جائے ظاہر ہے اس پروگرام میں تفصیل میں تو نہیں جا سکتے لیکن کوشش کی جاتی ہے کہ خلاصہ بیان کر دیا جائے پھر اس کے بعد سامعین اس کتاب کے حوالے سے سوال کر سکتے ہیں آج اس موضوع کے لیے جو کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ حضرت مسیح محدود علیہ السلام کی ایک مارکات العرا کتاب مسیح ہندوستان میں ہے مسیح ہندوستان جی, ہندوستان جی, جی, جی ہے. یہ کتاب اس کے ٹائٹل سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس میں کیا ہوگا مسیح ہندوستان میں ٹھیک جی جی ہے اس کتاب میں حضرت مسیح محدود علیہ السلّۃ اسلام نے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کتاب حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اٹھارہ سو ننانوے میں تصنیف فرمائی اور پہلی بار اس کی اشاعت بیس نومبر انیس سو آٹھ کو ہوئی اس کتاب میں جس طرح کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی کہ آنے والے مسیح کے متعلق یکسر السلیب سلیب کو توڑے گا ٹھیک ہے حضرت مسیح محتیہ السلام نے عین اس پیشگوئی کے مطابق اس کتاب میں بائبل کی روح سے مختلف حوالے اور مختلف دی کہ کس طرح حضرت عیسیٰ سلاۃ وسلام کو سلیب نہیں دی گئی جب میں یہ کہتا ہوں سلیب نہیں دی گئی تو اس کا یہ مطلب ہے سلیب پر لٹکا کے ان کو مارا نہیں گیا پھر حضور حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کے علاوہ اس کتاب میں قرآن و حدیث کی روح سے بھی ثابت کیا کہ آپ کو سلیب پر موت نہیں دی گئی بلکہ یہ بھی ثابت کیا کہ سلیب پر مرنا حضرت مسیح علیہ السلّت اسلام کی حد تک تھی ٹھیک ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مسیح احمد علیہ السلام کا احسان ہے اور قرآن کریم کا سب سے پہلے دیکھیں گلیشینز یا گلتیوں جو بائبل کا باب ہے اس میں پولوس یہ کہتا ہے کہ مسیح جو ہمارے لیے لانتی بنا نا زبہ اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لانت سے چھڑایا ٹھیک ہے وہ شریعت کی لانت سے چھوٹنا یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی نیکی ہے اور مسیح سلیب پر فوت ہو کر لانتی ہوا نا زبہ اب حضرت مسیح محمود کا یہ کہ وہ صلیب پر فوت نہیں ہوئے تو یہ احسان نہیں تو کیا ہے پھر جیسے کہ میں نے ذکر کیا قرآن و حدیث سے فرمایا کیونکہ عام مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ مسیح علیہ السلام سلیپ پر لٹکائے سلیپ پر نہیں لٹکائے گئے بلکہ ان کی جگہ کسی اور کو لٹکا دیا گیا ٹھیک ہے اور ان کو خدا آسمان پہ لے گیا ظاہر ہے یہ عقیدہ مسلمانوں میں عیسائیوں کی طرف سے ہی منتقل ہوا ٹھیک ہے تو حضرت مسیح موت علیہ السلام نے اس کتاب کے دس باب باندھے پہلے باب میں مسیح کے سلیبی موت سے بچنے پر انجیلی شہادت دی حضور نے بیان فرمایا کہ ایک مسیح جو صرف اگر تاریخ میں چلے جائیں تو دو اڑائی گھنٹے کے لیے سلیپ پر ٹکایا گیا ہو کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ سلیپ پر فوت ہو جائے ٹھیک ہے دوسرا حضور نے ان شہادتوں کا بیان فرمایا جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں है قرآن میں بیان فرمایا گیا وما قتل ہو وما سلاب ہو و لاکن پھر اسی طرح قرآن کریم یہ کہتا ہے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے لیے ربواتن ان کو ہم نے بچایا الا ربواتن ربواتن ایک بلند ٹیلوں والے مقام کی طرف اسی طرح حدیث کنز الامال کی یاد آ جاتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ او اللہ او اللہ عیسی اللہ تعالیٰ نے عیسی کی طرح وحی کی اور کیا وحی کی عیسا انتقل میں مکان عیسا منتقل کر جا یہاں سے چلا تو پہچانا نہ جائے تکلیف نہ دے دے سے ان کو ایک پکڑے جانے کا خوف تھا جی بر اس کتاب میں جیسے کہ میں نے ذکر کیا پھر حضور نے طب کی کتابوں سے یہ ثابت کیا کہ حضرت مسیح کو جب سلیپ پر لٹکایا گیا اور اس کے بعد ان کو نیچے اتارا گیا بائبل سے یہ تو ثابت ہے تاریخی طور پہ کہ کس طرح وہ زندہ تھے پھر اس سے پہلے ہی ان کے ہماریوں نے ایک مرحم عیسیٰ جسے کہتے ہیں وہ تیار کر رکھی تھی طبقی کتابوں है. سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے وہ آج بھی موجود ہے مرحم عیسیٰ پھر اس کے بعد حضرت مسیح عد علیہ السلام نے ان شہادتوں کا ذکر کیا جو تاریخی کتابوں میں ملتی ہیں حضرت مسیحم علیہ السلام نے بیان فرمایا سو میں اس کتاب میں یہ ثابت کروں گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام مسلوب نہیں ہوئے نہ آسمان پر گئے ٹھیک ہے عیسائیوں کے اور مسلمانوں کے اور نہ کبھی امید رکھنی چاہیے کہ وہ پھر زمین پر آسمان سے نازل ہوں گے ٹھیک ہے بلکہ وہ ایک سو بیس برس کی عمر پا کر سری کشمیر میں فوت ہو گئے اور سری نگر محلہ خان یار میں ان کی قبر ہے اور میں نے صفائی بیان کرنے کے لیے اس تحقیق کو دس باب اور ایک خاتمے پر منتقشم کیا یہ اس کتاب میں حضرت مسیح علیہ السلام دس جی باب باندھے ایک سو بیس سال کی عمر کے متعلق حضرت صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں حوالہ بھی ملتا ہے جی جی مجھے بتایا گیا ہے کہ ہر ایک نبی کی اپنے گزشتہ نبی سے عمر ہوتی جی ہے کم سے کم وہ آدھی عمر ضرور پاتا ہے اس میں جی بھی بعض لوگوں کو پیدا ہو جاتی ہے تو انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ اس سے لگتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ایک سو بیس تھی میری ساٹھ کے لگ بھگ عمر ہوگی اور یہ بات ثابت بھی ہوئی جی تو اس کے علاوہ حضرت مسیح محدود السلام نے ایک اور تریک القلوب میں دعویٰ بھی فرمایا حضرت مسیح محدود السلام نے بیان فرمایا کہ جو شخص میری کتاب مسیح ہندوستان میں اول سے آخر تک پڑھے گا گو وہ مسلمان ہو یا عیسائی ہو یا یہودی ہو یا آریہ حضور نے بیان فرمایا اگر کوئی میری کتاب مسیح ہندوستان میں اول سے آخر تک پڑھے گا جی وہ مسلمان ہو ہندو ہو عیسائی ہو یا یہودی ممکن نہیں کہ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد اس بات کا وہ قائل نہ ہو جائے کہ مسیح کے آسمان پر جانے کا خیال لگو اور جھوٹ اور افترا ہے ظاہر ہے اگر کتاب رکھ کے دل میں امبگوٹی رکھ کے حسد اور فساد رکھ کے پڑی جائے تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا ہاں اگر ان دلائل کو دیکھا جائے خاص طور پہ قرآن کریم کے دلائل کو جو حضرت مسیح علیہ السلام نے اس میں ذکر فرمائے تو اس سے یہ ضرور ہوتا ہے کہ آسمان پر جانے کا جو خیال ہے وہ لگو ہے اور جھوٹ ہے جی चلی, بہت شکریہ تو سامعین آج کی جو کتاب ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کا نام ہے مسیح ہندوستان میں اور جیسا کہ کتاب کے نام سے ظاہر ہے یہ مسیح مسیح ناصری کا ذکر ہے اس کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک تحقیق پیش کی گئی اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ نہ تو سلیب چڑھے نہ ہی مسلوب ہوئے بلکہ اللہ کے حکم سے انہوں نے حجرت بھی کی اور حجرت کرنے کے بعد اپنی بھرپور زندگی گزار کے طبعی طور پر وفات پائی ہندوستان میں کشمیر کے علاقے میں اور کتاب مسیحی ہندوستان میں نہ صرف اردو زبان میں موجود ہے بلکہ اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو الاسلام ڈاٹ جو کہ احمدیہ مسلم جماعت کی آفیشیل ویب سائٹ ہے الاسلام ڈاٹ پر یہ کتاب بھی موجود ہے انگریزی زبان میں بھی موجود ہے اردو میں بھی موجود ہے اس کتاب کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے تو سامین یہ وقت ہے جب ہم آپ کے سوالات بھی ساتھ ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنایا کرتے ہیں ہمارے سٹوڈیوز کا نمبر کوڈ کے ساتھ 416 ون کوڈ ہے 4106522 4164106522 اسی طرح سے ہمارے وہ سامعین جو ٹورنٹو شہر سے باہر سے ہمیں پورے شمالی امریکہ میں کہیں سے بھی ہم تک پہنچنا چاہے تو ریڈیو احمدیہ کا ٹول فری نمبر ہے ون ون ایٹ آپ اگر چاہتے ہیں براہ راست ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا تو آپ ان نمبر پر کال کر سکتے ہیں یا پھر آپ بذریعہ ای میل بھی ہم تک پہنچ سکتے ہیں ہمارا ای میل ایڈریس ہے کیو دو ہی الفاظ کیو سے کوشچن ہے اسے آنسر کیو اے ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے ریڈیو احمدیہ کی افیشل ویب سائٹ بھی ہے اس ویب سائٹ کے ذریعے نہ صرف آپ آج کا یہ پروگرام براہ راست سن سکتے ہیں بلکہ اپنا سوال اپنی رائے تبصرے سب کچھ ہم تک پہنچا سکتے ہیں یہی نہیں بلکہ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے کے آرکائو سیکشن میں جا کر آپ آج سے پہلے کے تمام پروگرامس کی ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں تو وقت ہے جب آپ کے سوالات ہم ریڈیو احمدیہ میں شامل کریں گے ہمارا آج کا پروگرام دس بجے تک اسی فریکوینسی پر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا پھر 10 بجے سے 12 بجے تک ہم اور آپ ساتھ ہوں گے اے ایم 530 پر تو آج کے پہلے کالر امین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں امین صاحب, کو خوش کہیں گے. امین صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی اللہ کا کرم ٹھیک ٹھاک آپ خیریت سے ہیں اللہ کا شکر اچھا میں سلیمان احمد صاحب سے میرے تین سوال ہیں جی سب سے پہلے آپ نے کہا کتاب ہے مسیح ہندوستان میں تو کیا یہ ہندوؤں کے لیے مشیبست اور دوسرا آپ نے اعلانیہ طور پر کہا اللہ اشفر اللہ بائبل کی جو کتاب بڑی نام اس کا نام لیا اور یہ سریا القلوب کا نام دیا کہتے ہیں زخموں سے میرا سوال یہ ہے کہ جب قرآن اعلانیہ طور پر منع کرتا ہے کہ جمع فتل تو دور کی بات ہے پھانسی تک بھی نہیں لے جایا گیا ٹھیک ہے پھر ہم قرآن کی بات مانیں کہ یہ کسی جھوٹے کی بات مانے جی پھر جی آخری سوال میرا کہ اللہ آپ کا بلا کرے تین جگہ مرزا صاحب نے قبر کی نشاندہی کی نوزب اللہ فخر اللہ ایک آدمی کا دنیا سے نکال ہی نہیں ہوا تیسری جگہ آخری تھک آ کے سری نگر میں نوزب اللہ اللہ کے اوپر الزام لگا کے بتا دیا گیا پہلے تو دو دفعہ مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ مجھے میرے دوستوں نے بتایا ٹھیک جی ہے اب آپ نے جی یہ جی کہاں لکھا ہے حوالہ دو یہ کرو یہ جی جی جی جی جی جی ساری باتیں آپ لوگوں نے پڑھی تو مجھے یہ ہے کہ سارے دنیا بھر کے کو نہیں پتا نگر چلیے بہت شکریہ بہت <laughs> شکریہ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر اقبال صاحب بھی موجود ہیں اقبال صاحب خوشحاب دے کہ وبرکاتہ اقبال صاحب اقبال صاحب السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ پروگرام سننے لگا ہوں, اسی تحقیق پہ لگاؤں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو, جو ان کی جو مائگریشن کشمیر میں ہو گئی جی جی ٹھیک ہے اس کے بارے نے کیوں نہیں بتایا آپ کو آپ جو تھا مطلب آپ کو فلسطین کا بھی پتہ تھا آپ نے شام کا بھی سفر کیا ہوا تھا جی کا سفر کیا ہوا تھا آپ کو چین کا بھی پتہ تھا کہ آپ کو حدیث ہے چین کے بارے میں آپ کو ہند کا بھی پتہ تھا آپ کو کشمیر کا نہیں پتا تھا نبی کرم صلی اللہ علیہ کا کہ وہ وہاں تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے مطلب آپ آپ کیوں وہ فضیلت جو ہے فرش کریں یہ ایک بڑی حقیقت ایک فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی کشمیر میں جا کے دفن ہوئے حسن صلی اللہ وسلم کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں بتایا آپ کے مسیح ماؤد کو کیوں بتایا گیا بعد میں آنے والے کو چودہ سال تک پندرہ سال تک لوگ کیوں اس سے بے خبر رہے اور وہ عیسائیت کیوں نہیں پھیلی وہاں پر جبکہ ایک ان کا جو حواری تھا وہ کیرلا گیا اور کیرلا جا کے اس نے ون تھرڈ پاپولیشن کو آج تک مطلب ایک سیکوینس چلا اور کنورٹ کر دیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ تھے کہ انہوں نے کچھ کچھ مطلب ہی نہیں ٹھیک ہے, थीक ہے بہت حضرت. شکریہ بہت شکریہ اقبال صاحب آپ کے سوال کا آپ نے سوالات کیے تو سامعین پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ میں آپ کے میزبان ہوں سفیر آج اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں مکرم و محترم مصباح بلو صاحب اور اسفن سلیمان صاحب پروگرام میں وقت ہے جب آپ کے سوالات ہم شامل کیا کرتے ہیں اسٹوڈیوز کا نمبر ہے فور یا پھر ٹول فری نمبر ہے ون فور ون زیرو سکس ریڈیو سکتے ہیں ساتھ ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ افتخار صاحب جی آ, محترم ایک آ, دو سوالات ہیں ایک تو خیر وہ بارے کالر نے کے ایک حدیث آ, آ, ایک تو یہ پوچھا تھا وہ جو حدیث ہے نا کہ جو نبی حدیث ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہ ہر نبی کے بعد جو نبی آئے گا اس کے بعد پہلے نبی سے آدھی ہوگی یہ کہ کیا یہ وہ حدیث کے صحیح حدیث کے معیار پہ پوری کرتی ہے یا یہ ضعیف حدیث ہے ٹھیک ہے اور دوسرا دوسرا یہ ہے کہ اس حدیث کے روس میں مرزا صاحب کی عمر 31 سال ہونے چاہیے تھی اگر مرزا صاحب کو سچا نبی مان لیں تو ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ جو حدیث ابھی ایکسپورٹ کیا اگر وہ ضعیف حدیث ہے تو پھر جو باقی حدیثیں متواترہ ہیں جو اتنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن. ہیں حضرت علی کی دوبارہ دنیا میں اپنا سوری عیسی کی دوبارہ دنیا میں آمد کے بارے میں جی اتنی جی جی حدیث جی ہیں جی ایک دی حدیث خودسی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم فرما کر نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. کہ وہ ضرور آئیں گے وہ جی تو عیسی ابن مریم آئیں گے یعنی اگر وہ شبہ ہوتا تو شاید کہتے کہ ان کی طرح کا کوئی اور آئے گا یا تو ایک یعنی اللہ بہت شکریہ افتخار کا تو کچھ سوالات ہمارے پاس موجود ہیں اپنی مہمانوں کی اجازت سے تھوڑی دیر کے لیے ہم کال نہیں لیتے اور سوالات کے جوابات کی طرف چلیں گے امین صاحب نے سوال شروع کیا تھا اور کچھ بات انہوں نے اس طرح سے کی کہ آپ نے کچھ بائبل کے حوالے سے کہا کہ اس میں لکھا ہے کہ چڑھ گئے تھے پھر دریاقلقلوب کا کوئی حوالہ انہوں نے دیا کہ تریاق القلوب نے کچھ لکھا ہوا ہے پھر اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ سری نگر میں آپ نے جا کے دفنا دیا کسی کو پتہ نہیں تھا پہلے یہاں وہاں تین جگہ کرتے رہے تو سوال چونکہ یسوت صاحب آپ کا نام لے کر کیے گیا شروع آپ سے جی. کر لیتے ہیں <تصف> پھر صاحب کی طرف آئے پہلا سوال انہوں نے یہ کیا تھا کتاب <تصف> کا نام ہے مسیح ہندوستان میں تو کیا ہندوؤں کے لیے لکھی گئی ہے بات یہ ہے کہ یہ کہا مسیح ہندوستان میں ثابت یہ کیا کہ مسیح ہندوستان تک پہنچے میں آئے تو کیا وہ صرف دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہلو میں لکھا ہے کہ وہاں فورنی ہوئے قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وہ ماں کا تلو ہو ماں سا ہو بات یہ ہے کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے ماں کا تلو ہو و ماں سا لبو ہو شب پھر ایک اور جگہ پھر پیان کا تلو ہو یقینا پھر آگے بر رفع اللہ ہے وہ ایک اور بحث جب یہ کہا جاتا ہے اسے سلیپ پر سلیپ نہیں دی گئی تو مراد یہ ہے کہ سلیپ پر چڑھا کے مارا نہیں گیا یہ کہاں لکھا ہے کہ سلیپ پہ زندہ اتار لیا گیا اس لیے سلیپر کو چڑھایا نہیں گیا سلیپ پہ وہ ماں جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ سلیپ پہ ان کو چڑھایا تو گیا لیکن سلیپ پہ موت نہیں ہوئی جس کی صلیب پر موت ہوتی ہے اس کو کہا اس کو پھانسی ہو گئی اب ایک مجرم کو پھانسی کی سزا ہو پھانسی پہ مار دیا جائے پھر کہیں گے پھانسی ہو گئی پھانسی سے زندگی سے بچ جاتا ہے اس کو یہ تو نہیں کہتے اس کو پھانسی ہو گئی دوسری بات یہ ہے انہوں نے پھر یہ کی کہ مرزا صاحب نے مختلف جوگوں پہ لکھا ہے کب کبھی فلان جگہ ہے فلان جگہ ہے اور پھر ان پر نگر پر بات ہوئی تو انہوں نے پتا ہے تو ہمیں یہ آپ نے اس سوال پہلے بھی کیا ہوا ہے حضرت مسیح اسلام نے ایک جگہ جی فرمایا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ تحقیق ہے تحقیق ہے نا नहीं. تحقیق غلط بھی ہو سکتی یہ کا فرمایا کہ مجھ پہ وہی ہوئی ہے تحقیق غلط بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے واقعاتی جو بظاہر شاہد نظر اس وقت آئے بیان فرما دیا کہ میرا اندازہ اس طرف ہوگی لیکن وہ ثابت نہیں ہوا تو نے اس طرف نہیں مجھے اس طرف لگتی ہے تو اس میں اسلام کو کیا خطرہ پڑ گیا دوسری بات یہ ہے کہ پھر اقبال صاحب نے سوال کیا اس کا میں مختصر جواب دیتا ہوں پھر غلام مصبہ صاحب اس کو تفصیلی بیان کرتے ہیں کہ آ حضرت کو کیوں نہیں بتایا گیا نے بتایا تو ہے کہ حضرت عیسا علیہ السلام کی طرف خدا تعالی نے وہی کی کہ اس مقام سے بتائی تو وہ سوال ہم سے بنتا ہے ٹھیک ہے لیکن اشارہ یہ دے دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ وہاں سے نکل گئے وہاں سے کسی اور مقام پہ چلے گئے پھر افتخار صاحب نے کنج امال کی حدیث کا ان کا اگلا سوال کیا تھا گئے تو چودہ سو سال تک کشمیر میں عیسائی کیوں نہیں پھر ہوئے کشمیر میں عیسائی آپ کو کیوں نہیں ملتے کنجول وہ سوال جو ہے افتخار صاحب کا تھا میں وہی بات کرا نے یہ کہا تھا کہ وہ حدیث آپ کیا سمجھتے ہیں صحیح ہے یا زئی ہاں ایک حدیث کہ مجھے یہ بتایا مجھے. گیا ہے کہ حدیث کہ مجھ سے پہلے جو نبی ہے اس کی عمر اپنے گزشتہ نبی سے آدھی عمر ہوتی ہے تو है. انہوں نے پہلے تو یہ اعتراض کیا ہے کہ اس طرح اگر حضرت مرزر صاحب کو سچا مان لیا جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی عمر تو اکتیس سال ہونی چاہیے تھی حدیث کا یہ مطلب ہے ہی نہیں ٹھیک ہے میں نے یہ عرض کی تھی کہ کم سے کم اس کی آدھی عمر ضرور ہوتی ہے اگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تریسٹھ سال, سال عمر تھی تو مرزا صاحب کی اگر کتیس کتیس آگے نکل گئے ہیں کم سے کم آدھی ضرور ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر ان کے لاجک پہ چلیں تو اگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 ہے حضرت عیسیٰ کی 120 ہے اور پیچھے بیاہ کی طرف چلے جائیں اور آدم تک چلے جائیں تو یہ لاکھوں میں عمر پہنچ جاتی ہے 124,000 سو چوبیس کو پیچھے پیچھے چلتے جائیں اس وقت حضرت آدم کو زندہ ہونا چاہیے تھا لاجک یہ نہیں ہے بات صرف یہ ہے کہ کم سے کم آدھی ہوتی ہے دوسری بات یہ کہ حدیث صحت کے متعلق بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں کچھ راوی کمزور ہیں کمزوری کی طرف اشارہ ہوتا ضرور ہے لیکن بات یہ ہے ایک حدیث جو واقعاتی حقیقت کے مطابق پوری ہو گئی آ حضرت جو بیان فرمایا وہ پورا ہو گیا فرمایا محمد محمد. میری عمر ساٹھ کے قریب قریب ہو گئی تھی اگر وہ حصہ سچا ہے تو اس کا مطلب ہے حدیث جنون ہے اس کا مضمون جنون ہے باقی مسبا صاحب ہیں آ, ان سے حضرت کے مطلق جو میں نے کہا تھا تفصیل سے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس کو جی کون جی, سا اقبال صاحب نے جو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ یہ رسولوں کے حالات ہیں جو ہم نے تیرے سامنے پڑھ کے سنائے وہ منہم ہم نقص نقس <لَئِك> لیکن کئی انبیاء اور رسولوں کے حالات ایسے بھی ہیں جو ہم نے تیرے سامنے نہیں پڑھے یعنی یہ کہنا کہ ہر بات کا علم آذور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانا ضروری تھا اگر نہیں دیا گیا تو کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا یہ درست نہیں ہے کیونکہ خود قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ نبیوں کے بعض حالات تو ہم نے تیرے سامنے پڑھ کے سنا دیے ہیں تجھے بتا دیے ہیں لیکن بعض ایسے بھی حالات ہیں جو ہم نے تجھے نہیں بتائے تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ صرف یعنی ضرور آضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہر بات بتائی جانی ضروری تھی یہ درست نہیں ہے قرآن کریم کی عادت بتا رہی ہے اور اس میں پھر کہا کہ حضور کو چین کا بھی پتہ تھا حضور نے فلسطین کا بھی سفر کیا تو بالکل یہ حضور کو یعنی ناموں کا پتہ تھا یہ نہیں پتہ تھا کہ چین میں کیا کیا حالات ہیں اور کیا اس کی تفصیلات ہیں اس کا حضور نے نہیں ذکر کیا نام ملک کا نام آپ نے سنا ہوا تھا ایک معروف ملک تھا اس زمانے دی. میں بھی تو وہ نام آپ نے ذکر کیا خود بعض عدیثوں میں ہند کا بھی لفظ آیا ہے کہ کانف الہ ہند نبی اسم تو یہ نام حضور نے وہاں بتائے ہیں لیکن جیسا کہ کنز المال کی حدیث کا ذکر کیا اسفن سلیمان صاحب نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ انتقل میں مکان علا مکان لے کے لات فلا تو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہو جائے تاکہ نہ وہاں تجھے کوئی پہچانے اور نہ تجھے تکلیف دے تو یہ حدیث واضح بتا رہی ہے کہ وہ علاقہ جہاں حدیث علیہ السلام کی بڑی پہچان تھی یعنی آپ کو اچھی طرح جانتے تھے لوگ وہ فلسطین اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ تھا ٹھیک ہے تو حدیث کا مضمون یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی کی کہ ایسے علاقے کی طرف چلا جا جہاں تجھے کوئی بھی نہ جانتا ہو تو فلسطین اور اس کا اردو اس کا گرد و نوا تو سارا حتی عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے واقف تھا ٹھیک ہے اور اتنا چرچا ہو چکا تھا کہ ایک شخص نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو لازماً یہ بات ذہن کو معقول لگتی ہے کہ آپ پھر ایسے ہی علاقے میں گئے ہوں گے جو بہرحال فلسطین اور اس کے گرد و نواز سے ہٹ کر ہٹ کرتا ٹھیک ہے کیونکہ आ, حدیث بداری او اللہ تعالیٰ علائشہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہی کی تو ایسے علاقے میں چلے گئے جہاں آپ کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا اور وہاں نہ آپ کو کوئی جانتا تھا نہ آپ کو پھر اس طرح تکلیف دی گئی جیسا کہ پہلے فلسطین میں دی گئی تو وہاں آپ نے تبلیغ کی اور ہمارے نزدیک وہی جو بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے ان کے بعض قبیلے یہاں افغانستان اور کشمیر تک آباد تھے اور حضرت علیہ السلام کا مشن ہی یہی تھا کہ وہ بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجے گئے تھے تو کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف اگر آپ نہیں گئے ج... جو کہ کشمیر تک پھیلی ہوئی تھیں افغانستان تک پھیلی ہوئی تھیں تو دوسرے لفظوں میں آپ نے اپنا مشن نامکمل رکھا اور اپنا مشن مکمل نہیں کیا تو جماعت احمدیہ کے نزدیک حتیثہ علیہ السلام جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے اس میں پورے طور پر کامیاب ہوئے اور پوری طرح آپ نے اپنا مشن جو ہے اس کو پورا کیا اور بنی اسرائیل کی یہ جو کھوئی ہوئی بھیڑیں جو فلسطین سے نکل کر آگے شام عراق اور افغانستان اور کشمیر تک پھیلی ہوئی تھیں وہاں تک آپ نے تبلیغ کی تو اس میں یہ بھی غالباً اقبال صاحب نے ذکر کیا یا افتخار صاحب نے کہ ایک ہواری تو کرالا میں آئے تھے جی یہ اقبال صاحب نے اقبال, ذکر اقبال صاحب جی. نے. تو ان کے تو کنورشن جو ہے یعنی انہوں نے جو وہاں لوگ عیسائی بنائے وہ ابھی تک چلے آتے ہیں جی یہ تو شکر ہے کہ اب لوگ اس بات کو ماننے لگ گئے ہیں کہ یعنی ایک ہواری بھی یہاں پہنچے تھے جی پہلے ہم سے یہ سوال کیا جاتا تھا کہاں فلسطین اور کہاں انڈیا اس زمانے میں کیسے وہاں پہنچ گئے تو اگر ہواری پہنچ سکتے ہیں تو حدیثہ علیہ السلام کا پہنچنا جو ہے وہ آپ کو کیوں مشکل یا ناممکن نظر آتا ہے تو وہ ہواری اصل میں آ ہی حدیثہ علیہ السلام کے پیچھے کے ساتھ تو ایک نبی کے سکھائے ہوئے جو ہواری کہہ لیں یا صحابی کہہ لیں یا جو بھی ان کی صحبت یافتہ ای ایمان لانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو پھر انبیاء بھیجتے ہیں مختلف علاقوں کی طرف جن جن کی طرف ان کو معمور کیا جاتا جاتا ہے تبلیغ کے لیے تو وہ تھوما ہواری تھے ٹامس جو کیرالا سے بھی آگے مدراس چنئی جس کا نام ہے آج کل یہاں پہنچے اور یہاں ان کی قبر تھی تو بعد میں یہ جب پرچگیز گئے ہیں تو انہوں نے وہاں سے ان کی ہڈیاں نکال کر روم میں دفن کر دیں ٹھیک ہے لیکن آج بھی جس جگہ ان کی قبر تھی ایک بہت بڑا گرجا گھر جو ہے وہ وہاں تعمیر کیا گیا ہے تو حتیسہ علیہ السلام جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ جہاں اپنے مسیح ہونے کی تبلیغ آپ نے کی وہاں یاتی امباد اسمہ احمد ٹھیک ہے آپ نے یہ بھی خوشخبری دی کہ میرے بعد ایک عظیم الشان رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم جلد. ہے تو کشمیر کا علاقہ اگر آپ کو عیسائی نظر نہیں آتے فلس... افغانستان کا علاقہ آپ کہتے ہیں ہمیں عیسائی نظر نہیں آتے تو اور وہاں آپ کو مسلمان تو نظر آتے ہیں لیکن ان علاقوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو تاریخ دان ہیں انہوں نے عیسائیت کے آثار یہاں سے دریافت کیے ہیں تو है. یہ نہیں کہ عیسائیت کا وہاں نام و نشانے نہیں ہیں عیسائیت کی آثار آپ کو وہاں دکھائی دیتے ہیں ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ لوگ عیسائی وہاں نہیں ہیں تو وہ لازماً اس خوشخبری کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلے تھے کہ عتیسہ علیہ السلام نے ہمیں ایک اور نبی کی پیشگوئی دی ٹھیک ہے بشارت دی ہے جس کا نام احمد ہے یا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم. تو جب وسلم. وہ نبی آئے تو ان کو حتیثہ علیہ السلام کی بشارات کے مطابق پا کر ان پر ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے اس لیے آپ کو درمیانی عرصہ وہ نظر نہیں آتا ٹھیک ہے تو یہ سارا علاقہ جو افغانستان کا ہے یا کشمیر کا ہے یہ سارے لوگ اسی وجہ سے مسلمان ہو گئے جلدی کیونکہ ان میں وہ خوشخبریاں وہ خبریں جو عتیسہ علیہ السلام ان کو دے چکے تھے موجود تھیں تو ان کو <تصفح> اس نبی کے پہچاننے میں پہچانے میں کوئی مشکل پیش نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو یہ وجہ ہے جو آپ کہتے ہیں کہ حواریوں, آ, حواری تھوما ہواری جو تھے ان کی تبلیغ کے آثار تو ملتے ہیں ان کی نہیں ملتے تو اس میں درمیان میں یہ آثار نہیں بلکہ اگلی سٹیج ہمیں مل جاتی ہے کہ وہ لوگ مسلمان ہوئے ہوئے ہمیں نظر آئے ملتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ وہاں عیسائیت کے بالکل آثار میں یہ بھی درست نہیں ہے یہ ڈیٹسی سی اسکرولز ہیں جن کا جن کے مرتبان بھرے ہوئے ملے ہیں انہیں اسی سرزمین سے جی تو یہ انہی حالات یا انہی زمانوں کی واقعات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں تو یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ یہاں کسی زمانے میں عیسائیت کا جو ہے ان کی اس کا دور گزرا اس کے بعد جب اسلام آیا تو وہ لوگ مسلمان ہو گئے بہت شکریہ اس کے بعد افتخار صاحب کا جو سوال تھا کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے حالانکہ حدیث قدسی ہے کہ حدیث خدا کی ضرور آئیں گے اس میں ایک تو یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف کی وہی کردہ کوئی بات بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ یہ ایسا ہوگا یا ایسا ہوگا تو وہ حدیث قدسی سی ہے اگر کسی بات میں قسم کھا کر کہا کوئی بات کی جائے تو وہ حدیث قدسی نہیں ہوتی ٹھیک ہے حدیث کچھ سی وہ بات جو اللہ تعالیٰ کی ہے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم نے کنوے کی ہے <سستنی> <آگے سطنیقی> تو, تو اس میں یہ جو ان حدیثوں کو جب ہم دیکھ رہے ہیں اور دونوں قسم کی حدیثے ہمیں مل رہی ہیں اس سے ان کو تمام جو الجھنے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے قرآن کریم موجود ہے ٹھیک <سطنیق> ہے تو حدیثوں کا مرتبہ ہی قرآن کریم کے بعد آتا ہے تو قرآن کریم واضح بتا رہا ہے فلما تَوَفَّيْتَ تَرَقِّبَ کہ اے اللہ جب نے مجھے وفات دے دی عطیس علیہ السلام کہہ رہے ہیں سردا کے آخری رکوع میں جب تو نے مجھے وفات دے دی تو اس کے بعد میرے ماننے والوں نے کیا راستہ اختیار کیا اس کا مجھے علم نہیں ہے تو ہی ان کا نگران تھا میں ان کا ذمہ دار نہیں تو یہ جو آیات ہیں وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک رسول ہیں اور آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ گزر چکے ہیں یعنی وفات پا چکے ہیں کہیں بھی استثنا نہیں کیا کہ حدیثہ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ ہیں انہوں نے دوبارہ آنا ہے تمام رسولوں کے گزر جانے کی وفات پا جانے کی ذکر کرانے کی بات کی تو ان واضح آیات کی روشنی میں ان حدیثوں کو سمجھنا چاہیے نہ یہ کہ ان حدیثوں کی وجہ سے آپ قرآن کریم کی آیات کو بدل ڈالیں یا اس کے مضامین کو جو ہے بدل ڈالیں تو ان آیات کی روشنی میں ہمیں بتاتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ حدیث علیہ مفاد پا چکے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے آنے کی پیشگوئی فرما رہے ہیں وہ امت مسلمہ جو کہ خیر المت ہے اسی کے کسی وجود کے مسیح بننے کی پیشگوئی فرما رہے ہیں نہ کہ بنی اسرائیل کے رسول کے دوبارہ کی مصباح بلو صاحب کے سوالات شامل کیا کرتے ہیں یا دہانی کے طور پر آپ کو بتا دیں کہ یہ پروگرام اس فریکوینسی پر شب دس بجے تک جاری رہے گا اور دس بجے کے بعد ہم اور آپ ساتھ رہیں گے اسٹوڈیوز کا نمبر بھی یہی رہے گا مصباح بلوچ صاحب اور اسٹوڈیوز میں رہیں گے لیکن گیارہ بجے سے پروگرام کی فریکوینسی اے ایم فائیو تھرٹی پر ہو جائے گی یا پھر آپ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے کے ذریعے یہ پروگرام سن سکیں گے سامعین اگر آپ اپنے سوال کے ساتھ ریڈیو احمدیا کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیوز کا نمبر فور یا پھر ٹول فری نمبر ون پر کال کیجیے ریڈیو احمدیا کا حصہ بنے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مبین صاحب راجا مبین صاحب کو خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام صاحب. سے ہیں اللہ کا شکر الحمدللہ راجع. جی آپ کا, کا, کا, کا سوال دلوقتي. جی میرا سوال یہ ہے کہ ابھی پہلے ایک دوسرے دوست نے بھی سوال کیا اس سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ جو جہاں پہ انہوں نے یہ کوشچن کیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں آئے تو وہاں پہ ہمیں عیسائی کیوں نظر نہیں آتی یا اس طریقے سے عیسائیت کا پرچار کیوں نہیں ہوا تو میرا کویشچن یہ ہے کہ جب ہم عیسائیت کی بات کرتے ہیں تو وہ شاید لنک اپ کر رہے ہیں پریزنٹ ڈے عیسائیت کو uh, میرے خیال میں اس کی تھوڑی سی مجھے وضاحت چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اسلام ہی کا پیغام دیا ہوگا اس ٹائم پہ بھی خدا کی ودانیت اور یگانگیت کے متعلق جو ہے جو پیغام جو تمام انبیاء کا کام تھا تو کیا ہم اس عیسائیت کی بات کر رہے ہیں پریزنٹ ڈے کی کہ اس زمانے میں انہوں نے لوگوں کو عیسائی بنایا جو آج کل ہمیں ملتے ہیں اسلام, اسلام ہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, کی موجودگی کے بعد وہاں جو ہے خدا کا پیغام جو ہے وہ اس طرح پھیلا وضاحت کر چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ راج صاحب آپ کے سوال کا آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا ہمارے ساتھ اس وقت اقبال صاحب ایک دفعہ پھر موجود ہیں اقبال صاحب کو خوش آمدید کہیں گے کہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اقبال صاحب جی اقبال صاحب آپ اونیئر ہیں سب سے پہلے تو میں یہ یہ کو بڑا مطلب مطلب اس سے مجھے پسند آتے ہیں بڑے ٹھنڈے طریقے سے بات کرتے ہیں مطلب وہ بوتھ والی یا پھر وہ نہیں نکالتے جو کہ دوسرے ایک سال گئے میں نام نہیں رہنا چاہتا ہے مجھے بڑے ان کی ایک بڑا طریقے سے بات کرتے اللہ تعالیٰ ان کو جڑ دے میں جو میں نے پڑھتا چلا آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب سے پہلے آپ کے ایک اور آپ کے ان کے جو مطلب ماننے والے تھے جن کا تعلق شاید گجرا والے سے تھا انہوں نے سب سے پہلے یہ ڈسکور کر کے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے اور اس کے بعد ہی پھر مرزا صاحب نے ان سے کہا کہ بھائی آپ جا کے ذرا وہاں پہ ریسرچ کریں اور دیکھیں کیا یہ سچ ہے کیا نہیں جس کو حضرت پل کہا جاتا ہے جو, جو کہ دارا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا آپ یہ مطلب اس کو ایکسپلین کریں گے کہ واقعی وہ, وہ جو, جو چلیے اقبال صاحب آپ کا سوال आप, جو ہے وہ موزوں ہے اس پہ ہم رائے لیں گے اس سے پہلے کہ ہم جائیں امین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا سوال بھی لیتے ہیں کچھ دیر کے لیے ہم جوابات کی طرف جائیں گے امین صاحب السلام علیکم و رحمتہ اللہ کو تجربہ کر کے میں امین عبداللہ میں <سلام> کہ جو بھی مہدی آئے گا وہ قریب ہو کے آپ کی آواز تھوڑی سی کٹ رہی ہے اور ذرا بلند آواز میں جی اب بہتر ہے اچھا تو میں نے آپ سے کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس وقت کے کیوڑا جو نہ فلابی نہ بنگالی نہ پٹھان کتنے بھی آئے اور آئیں گے سب چُٹے ہوں گے کیونکہ جس شخص نے یہ بات کی ہے وہ اس کا لقب نبوت سے پہلے ہی صادق امین تھا۔ فیسبوق بار, بار کہتے ہیں نا کہ اسالم بنی اسرائیل تو بھائی نواب صاحب کافی پڑھے لکھے اور سمجھدار انسان ہیں یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا ان کی اولاد جو ہے نا وہ بنی اسرائیل بنی ٹھیک ہے نا اب وہ چلتا رہا نبوت کا اسرائیل تو ایک ادنی کا ناغ ہے قوم بنا دی گئی بعد میں ٹھیکن اور اچھا قرآن پاک نے کتنی جفعہ کہا ہے قل نفس زائقہ دل وما محمد اللہ رسول قد خرد من قبلہ الرسول ٹھیکن جہاں قرآن پاک نے یہ بات کی ہے وہاں یہ بھی کہا ہے کہ عیسیٰ کو ہم نے زندہ اٹھا لیا اور وہ واپس آئے چلی امین بھائی یہاں تک رکھتے ہیں پھر آپ بعد میں آئیے گا بہت شکریہ آپ کا تو تو قرآن نے یہ بھی کہا کہ زندہ اٹھا لیے اور واپس آئیں گے یہ, اب یہ نوٹ کر جی اس لیں بات بات بات گے افتخار صاحب کا بھی سوال لیتے ہیں افتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی, جی افتخار آ, صاحب محترم آ, یار نام مجھے, نام ان کا بھول رہا ہے جی آ, انہوں نے فرمایا تھا کہ مرزا صاحب پہ یہ بہی ناز بلکہ ان کی تحقیق تھی ٹھیک ہے تحقیق غلط بھی ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کی تحقیق وہ واقعی سچ ثابت ہو کے وہاں پہ ہے اور دوسری بات جہاں تک کہ نا واقعاتی شہادتوں کی تو حضور گزارش یہ ہے کہ اسلام کا جو گڑھ تھا عرب وہاں آج بھی عیسائی موجود ہیں چاہے مصر ہو چاہے فلسطین ہو چاہے شام ہو اور جہاں پہ بقول آپ کے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود موجود رہے اتنا عرصہ کشمیر میں وہاں سے بالکل ٹوٹل ان کا سفایا ہو گیا اٹ از ناٹ پاسبل اٹس ناٹ پریکٹیکل بہت شکریہ اور اپنے مہمانوں کو سوالات ہیں ہمارے پاس بات شروع مجھے مبین صاحب کے سوال سے اور کچھ حد تک آگے کے سوالات پھر آگے بڑھتے جائیں گے جو رائے صاحب کا سوال تھا تقریباً ملتا جلتا ہی آخر میں بات کو آگے بڑھا دیا جی تو رائے صاحب نے بھی یہی بات کی کہ کس عیسائیت کا ذکر کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیا موجودہ عیسائیت یعنی تصلیس کا یا وہ عیسائیت یا وہ عیسائی جو توحید میں یقین رکھتے تھے اور ایمان رکھتے تھے جو میں نے پچھلا جواب دیا تھا اس میں یہی بات کی تھی کہ حتیثہ علیہ السلام نے جہاں ان علاقوں میں اپنے مسیح ہونے کی تبلیغ کی اور ان میں اپنا عرصہ گزارا وہاں یہ پیغام بھی ان کو پہنچایا کہ میرے بعد ایک, ایک اور رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہی بات تھی کہ چونکہ ان میں یہ پیشگوئیاں موجود تھیں حتیسہ علیہ السلام سے سیکھی ہوئیں اس لیے جب اسلام آیا حضور صلی اللہ علیہ و آئے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ و کا پیغام ان علاقوں میں پہنچا تو ان لوگوں کو آپ کی ذات اقدس کو پہچاننے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی یا کوئی زیادہ وقت نہیں لگا کیونکہ وہ پیشگوئیاں جو حتیثہ علیہ السلام نے ان کو کی تھیں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا تو زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس نبی کو وہ ماننے والے ہوئے یہ تو ان علاقوں میں یہ ماننے والے ہوئے خود جو شام کا علاقہ ہے صحیح بخاری میں تیسری چوتھی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نوٹ کی ہے جس میں ہرکل بادشاہ کا جو والی جو روایت ہے وہ تفصیل بیان کی ہے اس میں اس روایت میں یہ ہے کہ ہیرکل بادشاہ یہ خود یقین رکھتا تھا کہ وہ نبی جس کے آنے کی پیش گوئی ہے وہ ظاہر ہونے والا ہے تو یہ باتیں بتاتی ہیں کہ خود اہل کتاب میں اور خاص طور پر عیسائیوں میں یہ باتیں شروع ہو چکی تھیں کہ وہ نبی جس کے آنے کی پیش گوئی ہے وہ ظاہر ہونے والا ہے تو خود ہرکل جو ہیں وہ یہی یقین رکھتے تھے کہ یہی وہ رسول ہے جو ظاہر ہو گیا ہے لیکن صحیح بخاری میں یہ لکھا ہے کہ دربار والوں کے شور پر یعنی عوام کے شور پر وہ اپنے اس یقین کا اظہار نہ کر سکے اپنا یعنی اپنا ایمان ظاہر نہ کر سکے اور کہا کہ نہیں میں پچھلے دین پر ہی قائم ہوں تو بہرحال یہ جیسا کہ میں نے کی کہ ان یہ پیشگوئیاں موجود تھیں اس لیے ان علاقوں اس علاق... ان علاقوں کے رہنے والوں نے اسلام کو قبول کیا اور تب سے مسلمان جو ہیں وہ ان علاقوں میں آباد چلے آتے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ یعنی جو سوال کرنے والے ہیں دوست وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام سے پہلے یہ کسی اور ہی مذہب میں گم تھے عیسائیت کا یہاں بالکل ہی گزر نہیں ہوا یہ درست نہیں ہے یہی میں نے کہا تھا کہ ایسی کتابیں موجود ہیں جو آپ کو بتائیں گی کہ افغانستان میں یا کشمیر میں یا جو طبت اوپر کے علاقے ہیں یہاں عیسائیت کے آثار یا ایسی روایات جو عیسائیت کی تعلیمات سے ملتی جلتی ہوں ان کی کی ان کی موجودگی جو ہے وہ آج بھی کتابوں میں لکھی ہے اور لوگوں نے تحقیق کی ہے تو یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ یہاں عیسائیت کسی زمانے میں موجود رہی ہاں اسلام کے آنے کے ساتھ یہ علاقہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سارے کا سارا مسلمان ہو گیا اور بعد میں اب ایسے لگتا ہے کہ شاید یہاں کہیں عیسائی کسی دور میں تھے ہی نہیں تو یہ درست نہیں ہے تو وہی بات جو افتخار صاحب نے کی وہ اس کی وجہ یہی ہے ٹھیک ہے کہ کیوں نظر نہیں آتے باقی اقبال صاحب کا سوال تھا کہ مسبر صاحب اگر اقبال صاحب کے سوال سے پہلے ایک سوال میں اول لے لوں جی کیونکہ جی ایک کالر ہیں انتظار میں ہے سے پہلے ان کے کال کرنا جائے فہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں بھی ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہیں گے فہیم صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فہیم صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میرا ایک سوال چھوٹا سا ہے کہ میں کافی دیر سے آپ کا پروب پروب ہوں. تو, تو آپ آلویز کہتے ہیں کہ السلام علیکم و رحمت اللہ وراکاتہ تو آج تک انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ براکاتہ ٹھیک آپ کا سوال ہے سیم صاحب جی جی سوال بتائیں تو تو یہ ہے کہ اگر کہیں پہ یہ بارے میں جی واپس آتے ہیں آ, سوال کی طرف جو سوال تھا آ, اقبال صاحب کا جی ٹھیک ہے جی اقبال صاحب نے کہا کہ یہ جو سری نگر میں قبر ہے جی اس کو اس کا انکشاف حضرت مسیح معود علیہ السلام یعنی مضاء اللہ قادیانی علیہ السلام نے خود کیا تھا وہی کی بنا پر یا کسی ان کے ماننے والوں نے جو غالباً گجرام والا سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے اس کی اطلاع دی تھی اس میں حضرت مسیح معود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تو جب ایک شخص یہ دعویٰ کر دے تو ہمارے نزدیک وہ اللہ تعالیٰ کی اگر جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے نیچے آئے گا ضرور کیونکہ اللہ تعالیٰ है. یہ فرماتا ہے کہ جس نے مجھ پر بہتان باندھا تو وہ جو آیت ہے جس کو ہمارے دوسرے دوست نہیں باندھتے لو تب والا علیہ نوازل تو یعنی اگر کوئی ہم مجھ پر جھوٹ باندھے تو میں اس کو شاہ سے پکڑ لو تو ہمارا تو یہ ایمان ہے ہم عام دنوں میں معاشرے میں ہماری یہ بات ہے کہ اگر ہمارے متعلق کوئی جھوٹ بات کہہ دے کہ ہمیں مثلاً اقبال صاحب نے ایسا کہا تھا اور اقبال صاحب نے ایسی بات نہ کی ہو تو है. اقبال صاحب ضرور ان کو پکڑیں گے بالکل میں نے کیا آپ کو کہا جی تو اللہ تعالیٰ بھی گجور ہے اپنی مقام کی غیرت رکھتا ہے کہ جو شخص اس کا نام لے کر بولے تو ایسے شخص کو وہ کامیاب نہیں ہونے دیتا بالکل تو حضرت مسیح محدود علیہ السلام نے جب یہ لکھ دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے تو لازمن آپ نے اللہ تعالیٰ کی وہی کی بنا پر ہی اعلان کیا ہے ہاں آپ کے بعض ماننے والے جو اس زمانے میں کشمیر جموں کشمیر میں ملازمت کرتے تھے خود جو جماعت احمدیہ کے پہلے امام ہیں حضرت مولانا نور الدین وی رضی اللہ, اللہ انہوں نے خود حضور سیاض کی کہ حضور میں نے یہ ذکر وہاں سنا ہے ٹھیک ہے تو حضور نے پھر لکھا ان کو خلیفہ نور الدین صاحب جمہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ آپ اس کے بارے میں مزید تحقیق کر کے بھیجیں بلکل. تو وہ تحقیق مسیح محدود علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں شائع کی जी. کہ وہاں کے جو رہنے والے تھے پرانے بزرگان ان سے لکھا کہ یہ کس کی قبر ہے اور کب کتنی پرانی ہے تو یہ ساری جو تحقیق ہے آپ نے غلباً راز حقیقت میں یا ایک کسی یہ کتاب میں میرے ذہن میں وہ نام نہیں ہے ٹھیک ہے تو है. وہ وہاں یہ درج کی ہے تو بہرحال اس میں یعنی آپ کے جو ماننے والے تھے یعنی جماعت احمدیہ جو ہے اس زمانے میں کشمیر میں بھی موجود تھی تو ان سے بھی آپ نے وہاں کی تحقیق کروائی ہے لیکن آپ کی جو دعوے کی بنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وہی ہے تو یہ سارے تائیدی حوالے ہیں یعنی اس کو مزید سپورٹ کرنے کے لیے آپ نے یہ اعلان کیے کہ دیکھ وہاں سے تحقیقات منگوائیں کہ دیکھو وہاں کے حالات بھی اسی کی گواہی دے رہے ہیں تو یہ ہے وہ سوال جو اقبال صاحب نے کیے آگے امین صاحب کہتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم. نے کہا کہ امام مہدی جو ہے وہ میرا ہم نام ہوگا اور مکہ میں ہوگا اربوں میں سے ہوگا تو یہ امین صاحب کہتے ہیں کہ میں قسم کھا کر یہ کہتا ہوں تو ہم بھی یہاں اللہ تعالیٰ کی یہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ و نے یہ فرمایا کہ لل مہدی اور اللہ عیسیٰ کہ مہدی اور عیسیٰ ایک ہی وجود ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر ہم یہاں کہہ رہے ہیں یعنی جو لازمی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھائے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اللہ تعالیٰ کی لانت کو اپنے اوپر لینے والا ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ جو امین صاحب کہہ رہے ہیں وہ غلط ہیں وہ بھی لکھی ہیں باتیں ٹھیک ہے لیکن م. جو بات ہم کہہ رہے ہیں اگر یہ نہیں لکھی تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ نہیں لکھی تو ہم آپ کو ثبوت دیں تو دونوں باتیں لکھی ہوئی ہیں روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ میرا ہم نام ہوگا ہے مہدی اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام اس کی ماں کا نام میرے ماں کے نام جی کے مطابق ہوگا لیکن یہ بات بھی عدیثوں میں لکھی ہے آضور صلی اللہ علیہ صل وسلم نے سنائی ہے لََدی و اللہ ایسا. کہ عیسی اور مہدی کوئی الگ وجود نہیں ہے. ایک ہی وجود ہے تو اگر ایک ہی وجود ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی تو کے تو والد ہی نہیں تھے تو آپ کے باپ کا نام آزور صلی اللہ علیہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دلوقتي. کے نام کے کیسے مشابے ہوگا ٹھیک ہے تو یہ حدیثیں آ, جو ہیں وہ پرکھنے والی ہیں تھوڑا غور کرنے والی ہیں ٹھیک ہے قرآن کریم کی ہدایت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ان احادیث کو لیں ورنہ نہ آپ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے ٹھیک ہے تو قرآن کریم کے اس اعلان کے بعد جو امین صاحب نے بھی پڑھے کہ کل و نفسن ذائقۃ الموت ہر ایک جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے جی اور قد خلط من قبل رسول آذور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پہلے جتنے بھی رسول تھے وہ وفات پا چکے ہیں تو امین صاحب نے کہا کہ ساتھ ہی یہ لکھا ہے کہ حتیثہ علیہ السلام یعنی کہ جہاں قرآن نے یہ کہا ہے وہاں ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ حتیثہ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے ہیں وہ ان آیتوں کے ساتھ نہیں لکھا پرانے کریم میں ویسے کہیں بھی نہیں لکھا لیکن اگر ایسی بات ہوتی تو یہ غلط ہے کہ ان آیتوں کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے لکھا اگر یہ ساتھ لکھ دیا جاتا تو معاملہ ہی حل ہو جاتا کہ کلو نفس ذائقہ اللہ عیسہ کہ ہر ایک جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے سوائے عیسہ کے تو کلو کا مطلب یہ ہے ہر ایک ہر ایک سے مراد ہر ایک ہے خواہ وہ انسان ہیں یا جانور ہیں جو بھی اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اس نے ایک عمر گزارنے کے بعد موت کا مزہ چکھنا ہے کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے اس قانون سے باہر رہ گیا ہو تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی حتیثہ علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا قد خلط من قبل رسول میں بھی یہی مضمون ہے کہیں بھی اس کے ساتھ حدیثہ علیہ السلام کی بات نہیں ہے جو حتیثہ علیہ السلام کی بات جہاں سے امین صاحب یا دوسرے ہمارے غیر غیرحمدی بھائی کوشش کرتے ہیں یا وہ سمجھتے کہ یہاں وہ بر رفع اللہ علیہ علی آئے تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے رفت یعنی ہم نے حتیسہ علیہ السلام کو رفت بخشی یعنی ان کو روحانی طور پر رفت بخشی رفع کا لفظ اور جگہ بھی قرآن کری میں آیا ہوا ہے حدیثوں میں بھی آیا ہوا ہے کہیں بھی آپ وہاں یہ ترجمہ نہیں کرتے کہ زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا وہاں آپ یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد روحانی مراتب میں بلندی ہے کہ درجات اس کے بلند ہوئے اور تو اگر جو معنی اور جگہوں پر رفع کے ہیں وہی معنی ہمارے نزدیک یہاں حتیث علیہ السلام کے لیے بھی ہیں جسمانی طور پر آپ کا کہیں بھی یہاں ذکر نہیں ہے بر اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کو رفت بخشی اپنی طرف اس کو بلند کیا تو یہ مقام اور مرتبے میں ہی بلند کرنا ہے نہ کہ جسمانی طور پر تو اس کا آ, یعنی کل نفس ذائقہ الموت کے خلاف آ, یہ معنی ہو جائیں گی اگر ہم ظاہری مانے معنی لیں کہ التیثیٰ علیہ السلام کا جسم آسمان پر چلا گیا تو یہ درست نہیں ہے اضرتیسہ علیہ السلام کا جسم اسی دنیا میں رہا دفن ہوا ہاں انبیاء کے جو ان کی روحانیت ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی بخشتا ہے اس کو رفت دیتا ہے اور وہی حدیثہ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس میں سے ایک صفت ارافے بھی ہے ارافے کا مطلب ہے اٹھانے والا رفت بخشنے والا تو کیا اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا تعلق اگر رفع کا مطلب صرف جسمانی طور پر اٹھانا ہی ہے تو پھر رافع کا تعلق صرف فتیسہ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے باقی عالم کے لیے رافع نہیں ہے صرف حتیثہ علیہ السلام کے لیے رافع ہے کیونکہ انہیں کو زندہ اٹھایا باقی دنیا کے لیے تو اللہ تعالیٰ رحیم ہے رحمان ہے اور رازق ہے اور غفور ہے اور قادر ہے مقتدر ہے ملک ہے مالک ہے, مالک ہے اور مہمن ہے کتنی صفات ہیں جی لیکن رافع کی صفت اگر وہ ترجمہ لیا جائے تو پھر یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رافع ہے دنیا کے لیے نہیں صرف حدیث علیہ السلام کے لیے کیونکہ ایک ہی شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رفع کیا باقیوں کا اللہ تعالیٰ نہیں کیا اس لیے دوسروں کے لیے رافع نہیں ہے تو یہ معنی اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو جو ہے اس کے غلط معنی کروا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ رافع ہے ہر جان کے لیے یعنی وہ وہ جانے جو اس کے کہے کے مطابق زندگی گزارتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رفت بخشتا ہے اور اپنے ہاں جگہ دیتا ہے ٹھیک ہے چلیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ مصباح صاحب سائمن پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ میں آپ کا میزبان صفی راجپوت اور میرے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مقررہ محترم مصباح بلو صاحب اور اسی طرح سے سلیمان صاحب پروگرام میں وقت ہے جب ہم آپ کے سوالات شامل کیا کرتے ہیں اگر آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن بننا چاہتے ہیں تو سٹوڈیوز کا نمبر ہے 416 یہ ایریا کوڈ ہے 416 کے بعد 4106522 یا پھر ٹول فری نمبر ہے 18554106522 ایٹ 1855 فائیو یہاں سامعین سے یہ درخواست کرنی ہے کہ جب ہم کچھ سوالات لے لیتے ہیں ان کے جوابات کی طرف ہوتے ہیں اور آپ اس دوران پروگرام میں کال کریں تو بسا اوقات آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑے گی انتظار آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ جب جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے تو بطور مہذبان میرے لیے مشکل ہوتا ہے بس اوقات کہ جواب کے سلسلے کو روک کر آپ کے سوال کو شامل کیا جائے تو اگر وہ حضرات جنہوں نے پہلے کال کی تھی ڈراپ کر دی تھی اب وقت ہے اگر آپ ریڈی احمدیہ میں دوبارہ کال کرنا چاہیں اور اپنے سوال کے ذریعے پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو ضرور ہو جائیں یہاں ایک اے, یاد دہانی ایک دفعہ پھر کہ دس بجے تک ہم اور آپ اسی فریکوینسی پہ ساتھ ہوں گے 10 بجے کے بعد ریڈیو احمدیہ جاری رہے گا اے ایم 530 پر 10 سے 12 بجے تک اے ایم 530 پر ہم اور آپ ساتھ ہوں گے سٹوڈیوز کا نمبر ایک دفعہ پھر بتائے دیتا ہوں 4164106522 افتخار صاحب ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں افتخار صاحب کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اگر ان کے سوال رہتا تھا تو اس کے جواب بھی لیں گے اور پھر مزید اگر کوئی سوال ہے تو وہ بھی لے لیتے ہیں افتخار صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم جی ایک تو گزارش یہ تھی کہ یہ جو آپ لیکن ان کی دونوں کی باتوں میں ہے فرما رہے تھے کہ مرزا صاحب کی تحقیق ہے کہ قبر وہاں پہ موجود ہے اور بلوچ صاحب فرما رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو اللہ نے بتایا تو یہ تو ریکارڈنگ سن لیجیے گا اور دوسری بات تص یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو متشابہات میں آتی ہیں کچھ احادیث ہیں جو متواترا نہیں ہیں یا جو صحیح نہیں ہیں یا ضعیف فتیسیں ہیں یا ربی متواتر نہیں ہے جو نبی واضح حدیث ہے وہ سلم, سلم, سلم وہ بہت سلم زیادہ ہے حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آمد کے بارے میں اور جیسا قرآن کی جو آیا تھا آئے تھے اتنی واضح ہے یعنی سمجھ آتی ہے تعویلات کیوں آپ لوگ हैं کرتے ہیں جو اتنی واضح چیزیں ہیں اور ایک اور آخری بات ظاہر مجھے بتا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے کہ دیکھیے جب حضرت عیسیٰ کو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں وہ یہ سوچ کے ساتھ جب آپ کہتے ہیں بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں کہ جی اتنی تو حدیث موجود ہیں جس میں آنا ہے پھر یہ ایک کانسیپٹ آ گیا ہے پھر اللہ تعالیٰ تو آخر میں یہی بات آ جاتی ہے کہ ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ ٹھیک اس سے پہلے انہوں نے سوال کیا تھا کہ ہم آپس میں ہی کانٹروڈکٹ کر رہے ہیں جی اسمن صاحب نے ایک بات کی تھی کہ تحقیق پہلے تھی لیکن اس سوال کا جو پس منظر تھا وہ سری نگر والی قبر جو ہے اس کی بات نہیں ہو رہی تھی صرف ٹھیک کہ مرزا صاحب نے یہ کہا ہو کہ پہلے تحقیق میں میری وہاں تھی لیکن اب میں بتا رہا ہوں کہ یہاں ہے اس میں امین صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ خود مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے پہلی کتابوں میں یعنی جب تک آپ نے یہ لانی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی مجھے یہ بتایا ہے کہ قبر کشمیر میں ہے اس سے پہلے مثلا ازالہ وہاں میں لکھا ہے یا ایک دور کتابوں میں لکھا ہے کہ قبر جو ہے وہ بیت المقدس میں ہے یا بیت المقدس کو ہی شام کے نام سے بھی آپ نے ایک جگہ لکھا ہے تو وہ سوال چونکہ اس حوالے سے تھا اس کا یہ جواب دیا تھا تو اس میں تحقیق کی بات نہیں یہ عام معروف ہے کہ اور وہ بات مسیح محدود علیہ السلام نے عیسائیوں کے حوالے سے لکھی ہے ٹھیک ہے کہ عیسائی مانتے ہیں کہ واقعہ سلیب کے بعد عدیثہ علیہ السلام اس قبر میں رہے جو بیت المقدس میں ہے جی تین دن جی تو وہ تین دن کی قبر مان، مانتے ہیں جی اسی کا ذکر حضرت مسیحد علیہ السلام نے کیا ہے یہ نہیں کیا کہ میں نے جو تحقیق کرائی ہے اس کے مطابق وہ قبر وہاں ہے اور بعد میں کہا کہ نہیں وہ سری نگر میں اس وہ قبر بالکل اور ہے ٹھیک ہے جہاں آپ نے بیت المقدس کا ذکر فرمایا اس سے مراد وہ قبر ہے جو عیسائی حضرات لیتے ہیں تو اس میں تحقیق والی بات نہیں ہے وہ ایک عام یعنی معروف چیز ہے آ, بات ہے کہ عیسائی حضرات یہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ وہ قبر ہے یہ کمرہ ہے جہاں واقع صلیب کے بعد حدیثہ علیہ السلام کو رکھا گیا آ, ہمارے نزدیک بھی بالکل لیکن وہ قبر نہیں تھی کیونکہ حتیثہ علیہ السلام وفات نہیں پا چکے تھے حتیثہ علیہ السلام صلیب سے زندہ اتارے گئے تھے تو اس لیے اس کمرے میں آپ رہے تین دن آپ کی علاج وغیرہ مرہم پٹی کی آپ کے ہواریوں نے اس کے بعد جیسے طبیعہ سنبلی اور آپ وہاں سے عزت کر کے براستہ شام افغانستان کشمیر پہنچ گئے تو یہ بات تھی جو افتخار صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم خود آپس میں کنٹرڈکٹ کر رہے ہیں اس میں کنٹرڈکشن والی بات نہیں ہے جو امین صاحب نے سوال کیا تھا اس کے جواب میں یہ بات کی گئی پھر افتخار صاحب نے بات کی کہ حدیث علیہ السّلام کے آنے والی روایات جو ہیں وہ اتنی کثرت سے ہیں تو ہم کیسے اس کو جٹلا سکتے ہیں اس میں وہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ متشابہات بھی ہوتی ہیں اور محکمات بھی ہوتی ہیں قرآن کریم میں جی, جو جی صورت عمران کے پہلے رکوع میں اللہ تعالی نے بتا دیا ہے تو وہ اللہ تعالی نے اپنی آیات کے متعلق کہا ہے قرآن کریم کی جو آیات ہیں اس میں سے محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں تو جب ہم قرآن کریم پر نظر ڈالتے ہیں تو بالکل حدیثہ علیہ السلام کی وفات تو بڑی واضح موجود ہے قرآن کریم میں جو قد خلط من قبل رسول والی آیت پڑی اس کا یہی تو ترجمہ ہے وماں محمد اللہ رسول کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف علیہ وسلم علیہ وسلم ایک دا رسول دا. ہیں قد خلط من قبل رسول اور جتنے بھی رسول آپ سے پہلے آئے وہ گزر چکے ہیں تھی. یعنی وفات پا چکے ہیں تو یہاں کہیں بھی استثنا نہیں ہے یعنی الگ نہیں کیا حتیثہ علیہ السلام کو کہ سوائے حتیثہ علیہ السلام کے باقی رسول گزر چکے ہیں ایسا نہیں ہے تو یہ اس میں متشابہ والی کوئی بات ہی نہیں ہے واضح بات محکم بات ہے کہ اررسول جتنے بھی رسول آئے نبی اکرم صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ وفات پا چکے ہیں تو اس جب قرآن کریم کی یہ واضح اور محکم آیات یہ بیان کر رہی ہوں تو اس کے مقابل پر اگر ہزار حدیثیں بھی آ جائیں اور قرآن کریم کی ایک آیت ایک بات کہہ رہی ہو تو قرآن کریم کی ایک آیت ہزار حدیثوں پر برتری رکھتی ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات کو ترجیح دینی ہے اس پر ایمان رکھنا ہے اور اس بات کو یا تو اس کی ہم تعویل کریں کیونکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ناؤز باللہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ ہی نہیں آئی قرآن کریم کی اور آپ نے بات اور کر دی قرآن کریم کے خلاف ایسا نہیں ہے ہاں ایسا ضرور ہے کہ کہیں ہم نہ غلطی کھا رہے ہوں کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بیان فرما رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے تو حضور صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بیان فرما رہے ہیں وہ قرآن کریم کے خلاف نہیں ہے کہ قرآن کریم حدیثہ علیہ السلام کی وفات کا ذکر کرتا ہے اور حدیثیں بعض جو ہیں وہ حدیثہ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا ذکر کر دیتی ہیں تو یہ علم پانے کے بعد کہ ہر نبی ہر رسول وفات پا چکا ہے اور ایسی حدیثیں بھی ہم نے پڑھی کہ علیہ السلام نے ایک سو بیس سال عمر پائی اور ان کی وفات ہوئی تو یہ بتاتی ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا کہ حتیثہ علیہ السلام دیگر انبیاء کی طرح وفات پا چکے ہیں تو جب آپ نے پھر بھی ان کا نام لے کر پیشگوئی کی ہے تو اس کا لازمی مطلب ہے کہ آپ کسی اور شخص کو عیسیٰ کا نام دے رہے تھے جس نے اسی امت میں آنا تھا صرف یہ ایک حدیثیت تو نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ میری امت یہودی ہو جائے گی تو کہاں ہوئی یہودی ٹھیک ہے وہ تو نہیں ہوئی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علیہ وسلم مطلب یہی مطلب یہ تھا کہ جو جو کام یہودیوں نے کیے میری امت میری امت رہتے ہوئے مسلمان کا نام لیتے ہوئے اور میرا کلمہ پڑھتے ہوئے وہی وہ کام کرے گی جو یہودی نے کی ٹھیک ہے یعنی ظاہر وہ مسلمان ہی ہوں گے لیکن اندر سے وہ یہودی صفت بن جائیں گے تو اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ پرانے یہودی جو ہیں وہ دوبارہ زندہ ہو کرا جائیں گے ایسا نہیں ہے تو جہاں یہ حدیث موجود ہے تو اسی مضمون کے لحاظ سے اس حدیث کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جیسے یہودیوں کو سنبھالنے کے لیے اللہ اللہ تعالیٰ نے آخری دفعہ ایک اور موقع دیا اور مسیح ناصری علیہ السلام کو بھیجا تو اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میری امت بھی یہودیوں کی طرح ہو جائے گی اور جو مشابت حضور نے دی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جوتا ہوتا ہے جی اس میں صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ یہ دائیں کا اور یہ بائیں کا. باقی شکل و صورت میں رنگ میں ایک ہی ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اگر یہودی ایک پاؤں کا جوتا ہے تو میری امت دوسرے پاؤں کا جوتا بن جائے یعنی اتنی مشابت اختیار کر لے گی تو یہ ایک بڑی افسوسناک خبر ہے یعنی صحابہ نے آگے سے سوالات بھی کیے حضور کہ کیا ایسا واقعی ہو جائے گا قرآن کریم ہوگا اس وقت تو حضور نے فرمایا کہ ہاں قرآن ہوگا تو صحابہ نے کہا پھر بھی لوگ یہودی بن جائیں گے حضور نے فرمایا ہاں حضور نے فرمایا کہ کیا تورات اور انجیل اہل کتاب کے پاس نہیں تھے مم. اس کی موجودگی میں وہ لوگ ایسے ہو گئے تو میرا ق... یعنی اللہ تعالیٰ کا قرآن تو ہوگا لیکن نہیں اس کو مانیں گے تو جب ایسے حالات تھے اور ایسی جیسا کہ میں نے صحابہ کی پریشانی کا ذکر آپ کے سامنے کیا کہ حدیثوں میں یہ آیا ہے تو اسی مضمون کے لحاظ سے یہ خوشخبری ہے کہ میری امت اگر ایسی ہو جائے گی تو ڈرو نہ اللہ تعالیٰ ایک مسیح بھی بھیجے گا جو کہ امام مہدی بھی ہوگا جو میں نے حدیث پڑھی تھی لل مہدی و علّہ عیسیٰ کہ امام مہدی اور عیسیٰ ایک ہی وجود ہیں دو الگ الگ نہیں ہیں تو وہ ایک خوشخبری ہے امت مسلمہ کے لیے کہ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ فرقہ فرقہ ہو جائے اسلام اور آپس میں لڑتا پھرتا رہے تو اس زمانے میں پھر یہ دیکھنا کہ کون سی جماعت ہے جس کا امام ہے اور وہ امام وہی ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی جو ہے قرار دیا ہے اور اپنا امام مہدی کا ہے ان مہدی ہمارا مہدی تو یہ اس سوالے سے یہ نام ہے تو اس میں کوئی بھی متشابہ والی بات نہیں ہے قرآن کریم کی واضح آیات موجود ہیں کہ حدیثہ علیہ السلام ایک انسان تھے بالکل اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول تھے لیکن انسان تھے تو اگر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان وفات پا سکتا ہے اور اس قانون قدرت سے باہر نہیں ہے تو پھر اور کوئی رسول جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہو اور وہ اس سے صناپ جائے اور اس میں ایک بات افتخار صاحب نے یہ کی کہ پیدائش والی مثال دے دی جی کہ کیا اللہ تعالیٰ جب وہاں یہ قدرت رکھتا ہے کہ بن باپ پیدا كر دے تو کیا یہ قدرت نہیں رکھتا کہ عطیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لے جی اس میں یہ پہلے بھی ہم نے جواب دیا ہے خوبصورت آل عمران میں ہی اللہ تعالیٰ نے جہاں عطیسی علیہ السلام کا ذکر کیا ہے وہاں اسی قسم کے سوالات کا جواب اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دے دیا ہے اور مثال دے دی کہ ان نہ ماسالہ عیسیٰ اللہ کا ماسالِ کہ حتیثہ علیہ السلام کی پیدائش سے حیران مت ہو کیونکہ اس سے پہلے میں آدم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور یہاں تو باپ نہیں ہے صرف ماں ہے اور آدم کے وقت تو نہ باپ تھا نہ ماں تھی تو اس وقت تم کیوں نہیں حیرت کا اظہار کرتے کہ کیسے ہو گی تو یہ جواب سکھا کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ایک بات سے دوسری باتیں نکالنا یہ درست نہیں ہے یعنی اگر یہ کہنا جائے کہا جائے کہ پیدائش چونکہ غیر فطر یعنی ایسی ہوئی جو کہ عام قانون قدرت سے ہٹ کے تھی اس لیے لازمن وفات بھی ایسی ہو اگر ایسا ہے تو پھر آدم کی بھی ایسی ہونی چاہیے تھی پھر یہ بھی مانے کہ آدم علیہ السلام بھی زندہ آسمان پر موجود ہیں اور آخری زمانے میں کبھی آئیں گے تو یہ آیت قرآن کریم کی یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ عیسائی مشنریز پیش کرتے تھے مسلمانوں کے سامنے ان کو لاجواب کرنے کے لیے تو آپ اور اس کا جواب قرآن کریم نے سکھایا کہ جب وہ یہ بات کہیں تو آگے سے آپ یہ جواب دے دیا کریں کہ آدم بھی تو تھا تو آپ وہ بات ان کو جواب دینے کے بجائے وہ ان کی بات لے کر ہمیں آپ سوال کر رہے ہیں تو قانون یعنی قدرت نہیں رکھتا قدرت تو اللہ تعالیٰ کو سب کچھ ہے لیکن اس نے اپنے بعض قوانین بھی بتا دیے کہ اس سے باہر میں اپنی قدرت اے, یعنی ایسے کام نہیں کروں گا مثلا اللہ تعالیٰ اگر قدرت رکھتا ہے تو کیا وہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے جھوٹ بول سکتا کہ نہیں تو بول یعنی قدرت کے لحاظ سے تو وہ سب کچھ کہہ سکتا ہے لیکن اس نے اپنا قانون بتا دیا ہے کہ میں حق بات کے سوا کچھ نہیں کہوں گا تو اس قانون کے خلاف وہ نہیں کر سکتا تو جب اگر اسی پہ آپ نے زور دینا ہے تو یہ بات بھی ہم پہلے کر چکے ہیں ہم چلے مان لیا کہتیسہ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے قدرت ہے کو تو کیا اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت نہیں کہ وہ مزہ علام احمد قادیانی علیہ السلام کو امام مہادی بنا کر بھیج دے قدرت اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا کہ یہ اللہ تعالیٰ عاجز ہے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ کسی کام سے بھی عاجز نہیں ہے ہر کام وہ کر سکتا ہے ہاں اس نے بعض اپنے قوانین پہلے ہی قرآن کریم میں بتا دی ہیں کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ پر پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ اور ریڈیو احمدیہ میں ہی وقت ہے جب آپ کے سوالات بھی ہم شامل کر رہے ہیں اصل صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں صرف ایک سوال لے لوں بہت دیر سے انتظار کر جے رہے جے جی. دوست ہمارے محمد تقی صاحب ہیں آن لائن انہیں ریڈیو احمدیت احمد کہتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ و محمد تقی صاحب میں نے یہ کہنا تھا کہ جو آپ کے کوشچن ہے نا وہ میں نے سنا تھا جواب بھی سنا تھا ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو میرا صاحب پہ یقین نہیں رکھتے ایمان نہیں لاتے لیکن آپ لوگ ہمیں جو ہے نا زبردست بتا دے گا جی وہ کشمیر کی طرف چلے گئے بیجے ڈھونڈنے کے لیے چلے گئے ان کی قبر وہاں پہ ہے ان کی عمر ایک سو بیس ہے کسی بھی حدیث میں صحیح حدیث یا جو ہے کیا کہتے ہیں رحیط حدیث کسی میں یہ سابق ایک بھی بات یہ تینوں میں سے ایک بھی باقی تو باتیں بہت زیادہ ہے نا یہ تین باتوں میں سے ایک بھی حدیث چاہے وہ ظہیب ہو چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ بخاری ہو پلیز آپ مجھے اس پہ بتا دیں تھینک یو چلیے بہت شکریہ محمد تقیر صاحب آپ کے سوال کا آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں اس سے قبل ایک سوال ہوا تھا وماں کاتلو ہو وہاں سلبو ہو کے والے سے جی اس میں میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ سلابو کا مطلب سلبو ہو کا مطلب ان کو سلیب نہیں دے گی تو امین صاحب نے یہ کہا کہ سلیپ پر لٹکایا نہیں گیا تو پوچھتے ہیں کس کو لٹکایا گیا تو کسی اور کو لٹکایا گیا ٹھیک اگر سلیب پر کسی اور کو لٹکایا جاتا ہے تو قرآن کریم کا اگر یہ مطلب لیا جائے ولاکم ہم سے مراد کوئی اور آدمی حضرت عیسیٰ کی شکل کا لٹکا دیا گیا تو پہلی بات یہ ہے کہ کیا خدا تلہ دھوکہ دے سکتا ہے یہودیوں کو یہ خدا تعالیٰ کے اپنے قانون قدرت کے خلاف ہیں دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ سلاب و سے مراد سلیب اس وقت کہتے ہیں جب سلیب پہ کسی کو موت دے دی جائے ورنہ یہ اس کے لیے لفظ نہیں استعمال ہوتا کہ اس کو سلیپ دی گئی یہ امین صاحب سے میں نے ذکر کیا تھا انہوں کو میں نے ترجمہ بتا دیا انہوں نے کہا تھا, ترجمہ بتائیں لیکن ایک بات جو انہوں نے کی وہ میں ان سے چاہتا ہوں امین صاحب سے. سب سب امین صاحب نے یہ کہا کہ قرآن کریم میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے اور وہاں سے نازل ہوں گے امین صاحب نے یہ دو باتیں کی تھی کہ حضرت عیسا علیہ السلام صاحب نے دو باتیں عیسا علیہ السلام آسمان پر گئے ہیں اور نازل ہوں گے جی تو ان آسمان پر جانے کا تو مشبا صاحب نے بتا دیا کہ جو رفع کا لفظ ہے وہاں سے نہیں <سؤال> <سؤال> آسمان کا ذکر نہیں ہے کا رفع اللہ سے ذکر نکالتے ہیں کہ آسمان پر گئے لیکن اس کا مصباح صاحب نے مطلب کیا ہے نزول کے متعلق قرآن سے امین ایک آیت بتا دیں کہ وہ نازل ہوں گے اب جب کال کریں تو انہوں نے چونکہ یہ بات کی تھی مجھے انہوں نے کا ترجمہ بتا دیں سالہ بہ کا میں نے بتا دیا ٹھیک ہے اب انہوں نے چونکہ یہ بات نازل ہونے کے متعلق قرآن کریم کے کی کہ آیت قرآن کریم کہتا ہے تو ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ ایک آیت قرآن کریم کی نازل ہونے کے متعلق ضرور بتا چلیے مصباح صاحب اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف آؤں اور اس سوال کے جواب لوں جو ابھی تقی صاحب نے کیا ہے ایک سوال ہم اور لیں گے تقی صاحب کو بتا دیں کہ تقی صاحب پروگرام ریڈیو احمدیہ جاری رہے گا لیکن دس بجے ہماری فریکوینسی اے ایم فائیو تھرٹی پر چلی جائے گی تو ریڈیو احمدیہ پروگرام جاری رہے گا اسٹوڈیوز کے نمبر بھی یہی رہیں گے مصباح صاحب اور اسف صاحب میرے ساتھ موجود بھی ہوں گے آپ اپنی فریکوینسی اے ایم لے گا یا پھر آپ ایم کی جو اپنے اے ایم فائیو تھرٹی کی جو ایپ ہے اسمارٹ فون کی اس سے بھی یہ پروگرام سن سکتے ہیں اسی طرح سے آپ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے جو ریڈیو احمدیہ کی آفیشل ویب سائٹ ہے اس کے ذریعے بھی ہمارا پروگرام براہ راست سن سکیں گے مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے سوال کا جواب ہم آج کے اسی پروگرام میں اسی وقت دے سکیں گے آپ کو دس منٹ کا انتظار اور پھر اپنی فریکوینسی اے ایم فائیو تھرٹی پر لانی پڑے گی اس وقت میرے ساتھ زاہد شاہ صاحب موجود ہیں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہ صاحب وعلیکم السلام جو اللہ نے کوئی کتابیں نہیں جو یہ پڑھتے آپ جب بھی ہمارے ہمارے باپ کو بھی آدم علیہ السلام کو بھی رب شیطان نے رب کی ہدایت سے ہٹا کے اپنی ہدایت پہ ڈال دیے گا آج ہزاروں ہدایتیں چل رہی ہے اصل ہدایت رب کی ہدایت ہے جب تک آپ رب کی ہدایت اور, کو اور, اور کی کی قرآن میں دیا ہو کہ اللہ نے فوج کی دینے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں جو so گوڈیٹ اور اپنی طرف الائے, اپنی طرف, اس کی طرف, رب کی طرف آپ اس کے ترجمے میں کہتے ہیں کہ علیہ اللہ وسلم کے بارے میں رفا جو ہے قرآن میں کوئی ٹیڑا پن نہیں ہو اسلام مٹانے کے لیے صرف قرآن ہے کوئی کتاب مستند نہیں ادارے بسی والی کوئی کتاب دنیا میں نہیں ہے سوائے قرآن کے جب بھی ہمارا کوئی اختلاف ہوگا مختلف حسین آپ حکم لائیں قرآن کا یہ یہ جو پتا نہیں کون سے مجدد کہہ رہے آئیں گے رسول آئیں گے کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں کون آئے گا یہ آپ کی اپنی اختراع جو اللہ بھی جھوٹ باندا گیا اور انسانوں کو اختلاف اور لڑائی میں ڈال دیا گیا اور ہر انسان ہیومن ورشپ میں پڑا ہوا ہے چلیے بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے کال کا میں مصباح صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ کے سوال کا ہم جواب لیں لیکن اس سے پہلے سامعین آپ کو بتائیں کہ ریڈیو احمدیہ احمدیہ مسلم جماعت کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں ہر ہفتے اور اتوار کی شب ہفتے کو ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر ہمارا پروگرام نو بجے عربی زبان میں براہ راست پیش کیا جاتا ہے جب کہ دس سے گیارہ بجے تک ہفتے ہی کی شب بنگلہ زبان میں ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اتوار کی شب آٹھ بجے ہم اپنی براہ راست نشریات اردو زبان میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہمارا یہ پروگرام جاری رہتا ہے شب بارہ بجے تک آٹھ سے دس بجے تک کا جو پروگرام ہے وہ پیش کیا جاتا ہے اسی فریکوینسی یعنی ایف ایم پوائنٹ پر جب کہ دس بجے سے بارہ بجے تک کے آخری دو گھنٹے ہم آپ کی خدمت میں اے کے ذریعے لے کر حاضر ہوتے ہیں اے ایم یا ایف یہ دونوں چیزیں آپ براہ راست ہماری آفیشیل ویب سائٹ www.voiceofislam.ca کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ ان دونوں فریکوینسیز کی جو ویب سائٹس ہیں آپ ایف ایم یا پھر اے کی جو اسمارٹ فونس کے لیے ایپس موجود ہیں ان کے ذریعے بھی یہ پروگرام براہ راست سن سکتے ہیں voiceofislam.ca کے ذریعے آپ ہمارے پرانے پروگرامس کی ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں پروگرام میں اس وقت وقت ہے کہ ہم وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد ہم اور آپ ایک ساتھ دوبارہ ریڈیو احمدیہ کا آغاز کریں گے اے ایم فائیو پر تو یہ مختصر سا وقفہ ہے جس میں ہم اس فریکوینسی سے اے ایم فائیو پر جائیں گے مزبا صاحب اور اسمن سلیمان صاحب میرے ساتھ موجود رہیں گے تب تک کے لیے سفی راجپوت کو اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ